عیدانا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکات واجب الحترام بزرگو بھائیوں ہم نے اپنے سلسلہ درس میں جیسے آپ کو معلوم ہے اس سیرتِ نبی کے عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور اس کے رحم و کرم سے عنایت سے ہم نے سیرت مبارک کے ابتدا سے لے کر تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرت کا فرمانا سرزمین مکہ مکرمہ سے ہجرت اور مدین منورہ کے ورود تک کا بیان تقریباً اختصار سے ہم کر چکے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدین منورہ میں پہنچ گئے تو میرے مدنی کی زندگی مدنی زندگی اسلام کی رفعت سر بلندی اسلام کی عظمت تکمیل یعنی جس دین کی ابتدا مکے سے ہوئی تھی اس کی تکمیل مدینہ میں مکی زندگی میں جو حضور کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ سال گزرے ہیں اس تیرہ سالہ دور میں کوئی احکام کوئی شریعت کے بارے میں عوامل نواہی احکام حدود یا آسان مسائل سمجھ لیں نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ کوئی حکم نہیں اترا تیرہ سالہ زندگی جو ہے وہ صرف دعوت کی اور اس بات دعوت کی جو مسائل مہمت ہے اللہ کی توحید نبوت و رسالت اور اس بات ہے قیامت بس ان تین مسائل پر میرے آقا نے تیرہ سال اپنی زندگی کے سرف فرمائے کیونکہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دائی کسی دعوت کو لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ قوم کے سامنے اپنا دعویٰ رکھتا ہے نا کہ میرا مدعا کیا ہے میں کیا کہتا ہوں میں کیا چاہتا ہوں اور پھر لازمی بات ہے کہ جب کوئی دعوت آتی ہے تو اس کی موافقت بھی ہوتی ہے مخالفت بھی ہوتی ہے پھر ان مخالفت کا دلائل کے ساتھ رد کیا جاتا ہے تو بے اید ہی اسی طرح اللہ نے اپنے نبی پاک پہ جب قرآن نازل کیا حکم دیا جی آپ ان کو انتظار فرمائیں ڈرائیں لیکن ہر چیز برداشت ہو صبر اور آج بھی کسی ملک میں کسی دنیا کے اسلامی ملکوں میں یاد رکھیں کوئی تاریخ کوئی جماعت کوئی نظم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پھر اسی منہاج نبوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ نظر اسلام کا اصول ہے اسلام کا انقلاب کوئی انقلاب فرانس نہیں ہے اسلام کا انقلاب کوئی انقلاب روس نہیں ہے اسلام کا انقلاب کوئی جزوی انقلاب نہیں ہے کہ چلو معاشی مسئلے میں ایک انقلاب برپا کر دیا بس اس کے بعد تو ان کے پلے میں کچھ نہیں اسلام تو ایک ایسا جامع کامل معنی مکمل مذہب ہے کہ وہ تمام سراپا چیزوں پہ انقلاب لاتا ہے کہ عقیدے میں انقلاب عمل میں انقلاب شکل میں انقلاب اقتصادیات میں انقلاب نظم حکومت میں انقلاب یعنی پورے نظام پورے ڈھانچے کو بدل دیتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آدھا اس کو بھی چلنے دو آدھا اس کو بھی چلنے دو اسلام ایک کامل چیز تو آج بھی اگر دنیا میں کہیں کوئی فکری کوئی تحریک کوئی جماعت کامیابی سے ہم کنار تب ہو سکتی ہے کہ وہ حضور کی سیرت کو اپنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی دعوت کو لے کے اٹھے اور دعوت کے راستے میں جتنی تکلیفیں آئیں اس پہ صبر اور اس صبر کے بعد جب وہ دعوت پھیلتی ہے تو اس سے پھر خود بخود ایک جماعت وجود میں آتی جیسے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں اکیلا چلا تھا جانے پہ منزل مگر لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا <سلام> اب میرے مدنی پاک بھی تو اکیلے تھے یعنی زمانے ہجرت میں نظر ڈالیں تو حضور کے ساتھ تو ماسیم سیدنا ابو بکر کے اور آدمی نہیں تیسرا تو راستہ دکھانے والا ہے یعنی اندازہ کریں کہ ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور مکہ سے مدینہ منورہ اور حبشہ دونوں کو ملا کے بھی پیاسی آدمی یہ کل سرمایہ ہے رسول کہ تریاسی افراد کی ایک جماعت کو لے کے آپ مدینے پہنچے ہیں لیکن وہ تریاسی کے تریاسی افراد جو تھے وہ کندن تھے وہ تریاسی کے تریاسی افراد جو تھے وہ ظلم کی کٹھالیوں سے گزر چکے تھے اب خالص سونا تھے اب ان میں کوئی کھوٹ ووٹ نہیں تھا تو اب اصل میں جو مکی زندگی ہے وہ ہے زندگی اسلام کی جس سے اسلام کو تابانی ملی اسلام کو عزت ملی اسلام کو عظمت ملی اسلام کو غلبہ ملا اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ جمہور اما کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مدینہ منورہ جو ہے سب سے افضل حالانکہ جمہور کا مسئلہ یہ ہے جمہور سے مراد ہوتا ہے کہ جس طرف صحابہ زیادہ ہوں مثلا دو صحابی ایک طرف ہیں دس صحابہ ایک طرف ہیں صاحب بات ہے کہ جمہور سے مراد دس صحابہ ہیں چار اما میں سے تین امام ایک طرف ہوں اور ایک ایک طرف وہ تو یہ ہوتی ہے کہ جمہور ایک طرف اور پھر ان کی بات میں وزن ہوتا ہے تو اب جمہور کا مسلک تو یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافی امام بالک رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ اجما ان کے مکہ افضل ہے لیکن امام بالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں مدینہ افضل اس کی وجہ کیا تھی وہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے شعر جو ہیں وہ تلوار سے قابو آتے ہیں تلوار سے فتح ہوتے ہیں ایک مدینہ ہے جو صرف اسلام سے پتہ تو اب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو جس جگہ پر آپ کی اٹنی مبارک بیٹھی تھی وہ ایک خالی چٹکل سی جگہ بیدان تھی پیدان تھی آپ نے فرمایا لمن اللہ زمین کس کی انہوں نے کہا دو یتیم بچے ہیں اور کباب مر گیا ان کی یہ زمین ہے آپ نے فرمایا ان کو بلائے تو آپ نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں تو یہ زمین جو ہے ہمیں بیچ دو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ایک تو آپ مانگنے والا نبی ہو اور مانگتا بھی اللہ کے دیے ہو تو ہم نے اس سے اور کیا قیمت لینی ہے کہ خدا کا گھر یہاں بن جائے نے فرمایا پھر مجھے کوئی دوسری جگہ دیکھنی ہوگی میں اللہ کا گھر تو بناؤں گا لیکن خال خرید کر جی, جیسے آپ راضی یہاں پیسے دینا چاہتے ہیں پیسے دے پہلا کام یہ ہوا کہ حضور پاک نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی یہ جی سب سے پہلی مسجد تھی اس طرح تو مسجد کبا تھی لیکن بے دبار مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد سرکار دو جہاں رحمت للعالمین نے رکھی اور اس زمانے میں مسجد کا تصور یہ نہیں تھا کہ جہاں جا آپ صرف نماز پڑھ لیں بلکہ مسجد کا تو ایک بہت بڑا حساس یعنی کردار تھا کہ وہی مسجد ہوتی تھی اور وہی مدرسہ ہوتا تھا اور وہی یوں سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا وہی پریزیڈنٹ ہاؤس تھا وہی جناب جی ایچ کیو تھا سب کچھ مسجد اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ ابھی ایک ملک کے کسی لیڈر نے یہ کہہ دیا تھا نا کہ مسجد پہ ذرا غور کرو کہ اس کے مینار اس کا کبا یہ تو ہمارے لیے ہلمیٹ ہے اور مینار جو ہیں دیکھیں ہمارے اسلام کے سب سے بڑے عظیم بھی زائد ہیں جو کفر کی قوتوں کو دیکھنے سے پاش پاش کر دیتے ہیں چلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو اس پہ اس کو صدا بھی دی ہے کہ تم نے پھر مسلمانوں کے ذہن میں ایک سوئی ہوئی چیز کو بیدار کرنے کی کوشش کرو پھر جگا رہے ہو اب تو مسجد جو ہے نا جی بس ایک ہے کہ چلو عبادت کی جگہ ہے ہم وہاں جا کے نماز پڑھائیں گے اچھا بعد لوگ تو مسجد کو یہ بھی سمجھ چل نماز بھی ہو جائے گی اس کے بعد بیٹھ کے گپ شپ بھی لگا لیں گے اور جگہ ذرا اچھی نہیں ملتی ورنہ مسجد کا تو ایک بہت بڑا مقام ہے صحیح حدیث سے مبارک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین والے لوگ جس طرح یوں دیکھتے ہیں آسمان کے کواکب کی طرح اسی طرح اللہ کے فرشتے جو آسمانوں پہ ہیں ان کو مسجد ایسے نظر آتی ہے جیسے تارے زمین کے چمک رہے ہیں ان کو بھی مسجدیں نظر آتی ہیں یہ تو منارا نور ہیں یہ تو منارا اسلام ہے یہ تو اساث اسلام ہے اور یہ مراکز اسلام ہیں سب سے پہلے حضور حدور مسجد کی بنیاد رکھی اور اس میں پہلا مدرسہ قائم ہوا جس کو بس بس مقام صفا پر اصحاب صفا جو وہ لوگ تھے مہاجرین جن کا کوئی کسی قسم کا ذریعہ ما ملجا ٹھکانے کا کوئی سبب ہی سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ کی مسجد میں مدرسہ قائم کیا اسی لیے آج تک اہل حق کے جو علابا ہے ان کا وہی تصور ہے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ انہیں اب بھی پاگل سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مولوی ہیں اتنا دنیا ترقی کر گئی اور ابھی تک یہ وہی بیٹھ کے گھر میں بخاری شریف اور مشکاذ شریف اور لوگوں کو کافی اناح پڑا رہے ہیں دیکھیں یہ کتنے بیچارے کم عقل لوگ ہیں مولوی اب بھی دیکھو وہی مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں وہی مسجد کا مسلح وہی مسجد کا مینار وہی مسجد کا حجرا حالانکہ اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے سامنے سیرت رسول عربی نہیں جن کے سامنے سیرت رسول عربی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو وارث ہیں یہ تو پھر اسی کو لے کے چلیں گے نا جو حضور سے ہمیں ملی ہے حضور سے ہمیں کالج تو ملا نہیں ورنہ ہم بھی کالج لے کے چلتے حضور سے ہمیں کوئی کانوینٹ سکول نہیں ملے کوئی چیف کالج نہیں ملے کو اپنا جو ہمیں پرائمری سکول نہیں ملے تو ہمیں تو یہ ملا یا مسجد ملی یا دین کا مدرسہ ملا تو اللہ نے جہاں موقع دیا ہم نے مسجد بھی بنائی مدرسہ بھی بنایا تو وارث تو وہی چیز دے کے چلے گا نا جو اس کو مور سے جائیداد بھی ملی ہے کسی کو باغ ملا کسی کو زمین ملی کسی کو جائیداد بھی لی اب جن لوگوں کے مقدر میں ہے ہی مسجد اور مدرسہ تو اور کیا جائیداد دے کے غریب آگے جائیں آپ ان کو برا کہیں آپ ان کو دیکھیے انوسی کہیں آپ ان کو پرانے خیالات کا آدمی کہیں آپ کی جو مرضی ہے لیکن ان کے پلے میں تو یہی نراش اگر اسی طرح پرانے ہونے کا دماغ آ گیا تو پھر تو کل کوئی دہریا یہ بھی کہہ سکتا ہے ان کا خدا بھی بہت پرانا ہو گیا ہزاروں سال گزر گئے تو خدا بھی نہیں ڈھونڈے اور ان کا نبی بھی بہت پرانا ہو گیا چودہ سو سال گزر گئے ابھی تک ایک لیڈر پہ کھڑے وہ تو یہ بھی کہے گا بھئی ان کا کعبہ تو بہت ہی پرانا ہو گیا وہ تو زمین پیدا ہوئی تو کعبہ آ گیا تو پھر اگر آپ نے پرانی پرانی چیزیں ساری چھوڑنی ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے ورنہ ہم تو مجبور ہیں ہمارے دامن میں میرا رسول کے علاوہ اور کچھ چیز ہم کریں تو کیا کریں ہم مجبور ہیں آپ ہمیں معذور سمجھیں بجائے اعتراض کرنے کے لیکن ہر آدمی کوئی لاڈ مکالے کا وارث کا قانون لے کے جارت چل رہا ہے اسی طرح کوئی شیکسپیئر کا وارث ہے تو اس کے پاس آپ کو شیکسپیئر کی نظمیں ہی ملیں گی نا اسی طرح کوئی سٹالن کا کوئی لینن کا کوئی کسی کا کوئی باؤ کا کوئی چاؤ کا تو ہمارے پلے میں تو محمد مدنی کی سیرت ہے ہم کہاں جائیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدینے پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حضور نے مسجد بنائی مدرسہ جاری کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ انصار و مہاجرین کو بلائیں آخا بین اول فرمایا کہ بھی آؤ آج اللہ کا نبی تمہارے درمیان میں ایک فیصلہ انصار حاضر ہو گئے انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا دیکھو یہ میرے آنے والے مہاجرین جو ہیں یہ لٹ پٹ کے آئے ہیں اخرجو بندیا رحم بمبا الحم ان کو تو ان کے مالوک چھین لیے گئے اور عویلیاں, گھر دیار بچے سب کچھ لٹ پٹ کے تین کپڑوں میں آئے لیکن اللہ نے آپ لوگوں کو تو گھر دیا ہے آپ جو ہیں گھر والے ہیں یہ آپ کے مہمان ہیں اور آپ کے بھائی ہیں ایمان والے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کے یہ اسلام کے لیے بدنی سرکار کی محبت کے لیے آئے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر ان کو ہم آپس میں بھائی بھائی بنانے انسار نے کہا ہمارسلا بالکل ہم تو آدھے نہ کہا سلا بالکل آپ کا حکم ہے بالکل ہم بالکل بے تل ہم اپنے دل سے راضی ہیں اب حضور نے اس کو کہتے ہیں مواخات یعنی آپ نے مہاجر اور انصار کے درمیان میں مواخات قائم کی ایمان سے کہیں کیا اس میں درس نہیں تھا کہ ہم آج تک بھی مہاجر مہاجر ہیں اور انصار انصار ہیں ہمارے درمیان میں یہ دیواریں کھڑی ہیں کیوں ہیں ورنہ اللہ کے نبی تو اللہ سے بھی دعا مانگ سکتے تھے نا کہ مہاجر کے پاس کچھ نہیں ہے میرا اللہ کو آسمان سے بھیج دو تو کیا مشکل تھی اب اگر اس سرزمین سے پٹرول نکل سکتا ہے سونا نکل سکتا ہے اور بڑی بڑی مادنیات نکل سکتی ہیں اب اس ملک کی ریت کو بھی اللہ نے قیمتی بنا دیا ہے تو کیا اللہ اپنے نبی کے لیے نہیں دے سکتے لیکن امت کو تعلیم دینی تھی کہ ہمارا سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے جب وہ ایمان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر مہاجر محاجر ہوگا انسار انسار جب وہ ایمان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر کوئی ہندوستانی ہوگا کوئی پاکستانی ہوگا کوئی افغان ہوگا کوئی سید ہوگا کوئی پشتون ہوگا کوئی سندھی ہوگا کوئی تاجک ہوگا کوئی ازبک ہوگا کوئی پشتو بولنے والا کوئی اردو بولنے والا پھر یہ سارے جھگڑے پیدا ہو جائیں گے اللہ کے نبی نے سب سے پہلی بنیاد یہ رکھی کہ اس تفریح کو بٹھا ڈالو ان کو بھائی بناؤ اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دفعہ مدین منورا کی زندگی میں اوس و حضرت بڑے قبیلے تھے جو انصار میں تھے پھر صاحب کے سب الحمدللہ اسلام میں آ گئے. یہ بہت بڑے قبیلے تھے ان کی آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو ایک آؤس والے نے پکارا اپنے قبیلے کو خزرے والے نے پکارا اپنے قبیلے کو پرانے دور میں یہی تھی نا ہر آدمی اپنی قوم کو پکارتا تھا تو دونوں جناب تلواریں لے کے نکل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور کہ آپ نے فرمایا ہو بابا لفیق مل کہ اللہ کا نبی تمہارے اندر موجود ہے اور تم ابھی تک قومیت کے نعرے لگا رہے ہو تو منتنتن چھوڑ دو ان قومیت کے ناروں کو یہ تو بدبو نعرے ہوتے کہیں لسانیت کا جھگڑا یہ کون ہے جی اردو سپیکنگ ہے یہ کون ہے جی بنگلہ سپیکنگ ہے یہ کون ہے جی یہ جناب مالاباری ہے یہ کون ہے جی یہ کیرالا کا ہے لسانیات پہ جھگڑا قومیتوں پہ جھگڑا رنگ پہ جھگڑا وجہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی قوت جو تھی وہ کمزور ہوگی اب یہ دیکھیں اسلام کا تقاضہ حضور نے بھائی بھائی بنا دیا سب بھائی بن گئے اچھا ایک روایت میں خدا کی شان ہے کہ سیدنا علی بچ گیا سیدنا علی علی اللہ تعالی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو کسی انصاری کا بھائی نہیں بنایا اب پھر میں اما کرتا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم میرا بھائی بن جا میں تیرا بھائی بن جاتا تھا تو حضرت علی بڑے خوشی ہونے گا یارس اللہ اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی اپنا بھائی بنا لے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر پندرہ سماج فرمائیں اب آپ اس مبارک سلسلے کا پندرہ حلقہ سماج فرمائیں تو حضرت علی بڑے خوشی ہونے رسول اللہ اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی اپنا بھائی بنا لے اب دیکھیں انصار کا قبال اور قربانی اور ایثار کہہ دینا تو بڑا آسان ہے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 وہ ایک دفعہ بھٹو صاحب سے جھگڑا ہوا تو بعد میں سلو ہو گئی کچھ لوگوں نے درمیان میں بڑھ کے سلو کرا دی تو بھٹو صاحب اس کے پاس آ اس کے گھر میں اور اس کی یہ کمزوری تھی شورش کی کہ کوئی آدمی اس کے گھر پہ چل کے آ جائے تو بس بات ختم پھر سارے جھگڑے بگڑے تو بھٹو صاحب آ گئے. بھٹو صاحب کسی نے بتا دیا کہ بھئی یہ بڑا ضدی آدمی ہے مانا تو یہ انگریزوں کی جیل سے بھی نہیں تو تمہاری سستیوں سے کب مان جائے گا یہ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 کوشش کروں گا لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ یوسف کے بھائی ان نے کہا ڈر ہے مجھے یوسف کے بھی تو بھائی تھے نا جن نے کنویں میں ڈالا تھا تو ان نے کہا بھائی تو آپ بن رہے ہیں لیکن میں خیال رکھوں گا بار پھر بھی کہ آپ میرے وہ یوسف والے بھائی تو نہیں ہیں تو بار سورت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی کا لفظ کہہ دینا تو بہت آسان لیکن اس پہ امن پریکٹیکل طور پہ عمل کرنا کہ بھائی بن کے دکھانا نے کہا یہ اچھا اتنا اس سے بڑا کمال یہ ہے ایک شاپی دکھاؤ دکھا دیکھو بھائی میری دو بیویاں بی ہیں تم میرے بھائی ہو تو میں ایک بیوی بی کو طلاق دے دیتا ہوں لیکن تم ان دو کو پہلے دیکھ لو ان میں سے تجھے کون سی پسند ہے جو تجھے پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں اتنت گزر جائے تم شادی کر لو یہ انصار کا کمال تھا اور آگے بھی تو پھر مہاجرین تھے ہماری طرح تو نہیں تھے نا. ہماری طرح ہوتے یار بڑی اچھی بات ہے ٹھیک ہے آدمی خود اپنی بیوی دینا چاہتے ہے کہ خوشی سے ہی دے رہا ہے نا ہمیں تو کوئی نہ بھی تو دیکھ لیتے ہیں وہ تو ویسے دینے پر آدھی ہوا ہوا ہے ہم تو ویسے بھی طلاقیں لے لیتے ہیں تعویز کر لیتے ہیں سحر کر لیتے ہیں جادو کر لیتے ہیں اسی لیے میں تو ہمیشہ تقریروں میں بھی کہا کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں کبھی پیر یا مولوی کو مہمان نہ رکھا کر اور ہر آدمی کو رکھ لیا کرو ان دو لوگوں سے ضرور بچا کر کئی لوگ مجھ سے نرادیں وغیرہ یا مولویوں کی توہین کرتے ہیں توہین سمجھیں کچھ سمجھیں ایک تو مولویوں کو آدت ہوتی ہے مطالعہ کرنے کی کتابیں پڑھنے کی اسٹڈی بڑی کرتے ہیں وطن دیکھا آشا دیکھا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 تو یہ مقام تھا صحابہ کا کہ عبد الرحمان تم ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتے لیکن خدا کے لیے ایک بھائی نے کہا کہ میرے بھائی دلونی رسوخ مجھے ایک رسی دے دو ایک کلاڑی دے دو اور مجھے بتلا دو کہ لکڑیاں کہاں آتی ہیں کہاں بکتی ہیں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 کسی نے نہ پڑھی پھر سب سے پہلے فرض ہوئی نماز کون سی پانچ نماز نہیں صرف تحجت رات کی نماز فرض ہوئی حضور پر بھی اور صاحب کہ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 اور قیام النحل اتنا جامع لفظ ہے یاد رکھیں اس میں تحجت بھی آ جاتی ہے اس میں تراویح بھی آ جاتی ہے اس میں سلاد الفطر بھی آ جاتی ہے یہ بڑا جامع مان لفظ ہے کیونکہ رات کی نماز ہے نا رات میں پڑھی جانے والی نماز تو شابی آپ رات میں پڑھیں گے تراوی بھی رات میں پڑھیں گے وطر بھی رات میں پڑھیں گے تحجت بھی رات میں پڑھیں گے اب اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے پھر دوسرا حکم آ گیا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 کنکریاں مارنی ہیں قربانی کرنی ہے بال کٹانے ہیں احرام کھولنا ہے پھر تباف زیارت کے لیے جانا ہے صفا مروا دوڑنی ہے تو رات کو بھی جاگے ہوئے ہوں گے تو صبح بےچارے کیسے اتنے بڑے کام کر سکیں گے تو حضور نے تجت نہیں پڑی ورنہ کبھی زندگی میں سفر میں حضر میں حضور نے کبھی تحجت نہیں چھوڑی اور اس رات کی نماز میں جو مزہ ہے نا جی دعا کریں اللہ آپ کو بھی اللہ مجھے بھی نصیب کرے تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیات ہے جو آدمی تقریروں سے نہیں سمجھا سکتا نا جی اب اس میں چاہے تو میں پتہ نہیں سارے ڈاکٹر بھی مل کے جب تک چکھے نہیں بتوا سکتے کہ یہ میٹھی ہے یا پھیکی ہے کیسی ہے کیونکہ ظاہر تو اسی طرح بات چیتوں کا تعلق اس وقت جب تک اس کے انتر آدمی نہ کو سمجھ نہیں آتا اسی بزرگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہو کے بڑے مزے جو آئے سو چکھ دے یہ کہنے والے نہیں بتانے والے نہیں آپ ذرا اللہ ہو میں آئیں ذکر میں آئیں فکر میں آئیں پھر تمہیں پتہ لگے کہ اللہ کے ذکر کے مزے کیا ہیں تم سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے موجیں گنتے رہو تو تمہیں کیا پتہ کہ کارے سمندر میں کیا ہوتا ہے ساحل پہ کھڑے ہو کے جو مرضی آئے گنتے رہو جو مرضی آئے کہتے رہو اس لیے قرآن کہتے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 اسی لیے ابھی بھی اولیاء اللہ اور صحیح معنوں میں جو صوفیاء کے رام ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں چلنے والے ابھی وہ اسی لیے اپنے طلبا کو بطور علاج جو ہے ان کو علیحدہ رکھتے ہیں کہ بھئی مجالس سے بچو خلوت سے بچو الگ بیٹھو ذکر کرو مراقبہ کرو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 دی رات آدھی رات نمات وہ بھی پھر اللہ نے معاف کر دیا پر میں فخر الخر اللہ نے فرمایا بنا بدلی اب اجازت ہے آپ کی امت کو اتنا پڑھ سکے نا بس پڑھ کیوں اللہ جانتا ہے تم بیمار ہوں گے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 نے کہا کہ پچاس نماز ہم نے تو پڑھنی نہیں تھی نے کہا ہم تو تو لگے رہتے نا فارغ تھے ہم نے تو کوئی نمازنا ایک پڑھنی ہے نا پچاس پڑھنی ہے نا پانچ پڑھنی ہے لیکن اگر پچاس نمازیں ہوتی تو کم از کم چوبیس گھنٹے آپ پچاس نمازوں میں لگے رہتے ہیں ہماری جان تو چھوڑتے نا ہمارے خلاف الگ ایجوٹیشن ہیں مظاہرے ہیں تقریریں ہیں گفت صاحب نے کہا کہ تم تو ابھی پانچ نمازوں کی طاقت کی مقابلہ نہیں کر رہے ہو جب ہم پچاس پڑھتے اس روحانی طاقت کا مقابلہ تم کر سکتے پھر تو تم ایک گھنٹہ بھی نہ ٹھہرتے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 یہ کوئی انسانی پارلیمنٹیں نہیں ہے کہ جب چاہ بدل دیا میرا جو فیصلہ ہے وہ وہی ہے پچاس والا امت آپ کی پانچ پڑے گی لیکن لکھیں گے ہم پچاس فلاح اشرم سال اچھا اس قرآن کی آیت کو مرزا قادیانی دیا ہے اس نے کیسے سمجھا اس نے قوم سے وعدہ کیا کہ میں کتاب لکھوں گا جس کے پچاس دوں گے اس کے لیے میرے ماننے والے جو ہیں اتنے پیسے جمع کرائے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 اور ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے جو مابد ہے ان میں آگ جلتی ہے آگ بجنی چاہیے کیوں آگ بجھ گئی تو خدا بجھ گیا نا تو حدور میں فرمایا گیا نہیں یہ تھے ان حضور ایسا کرتے ہیں کہ ناقوس ناقوس کہتے ہیں سینگ ہوتے ہیں سینگ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں پاکستان میں ہمارے ملکوں میں یہ مرض موجود ہیں نا وہ سینگ بجانے والے فقیر ہوتے ہیں آواز دیتے ہیں بیک مانگتے رہتے ہیں جوگی ووگی اس قسم کے کالے سے سنگھ اٹھا ہوتے ہیں اس میں آواز مارتے ہیں بچے خوش ہو گئے اکٹھے ہو گئے ان نے بھیک مانگ لی ان نے اپنے پیسے کٹھے کر دیے تو اس کو ناقوس کہتے ہیں عربی میں تو نصارہ جو تھے یہ بھی اپنے من اپنے گرجاؤں کے باہر ناقوس کے ذریعے آواز دیتے تھے اور لوگ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے تو ان نے کہا کہ جی ہم ناقوس لے لیتے ہیں اور اذان کے وقت میں ایک آدمی دیوار پہ کھڑا ہو گیا اور ناقوص بجایا لوگ سمجھ گیا ابھی ظہر کا وقت ہو گیا سب کو یہ تجویز پسند آئی حضور باغ بھی چپ ہو گئے لیکن آپ کو پسند تو نہیں آئی لیکن حال کوئی نہیں اچھا جی اب ناکوس کہاں سے ڈھونڈیں مسلمانوں کے پاس تو ناکوس تھا نہیں نا بجانے والا آج کے مسلمانوں سے خیر سب کچھ مل جاتا اسی حال تک پہنچ جاتا اس وقت تو صرف ناکوس ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا نا آج کا ماشاءاللہ اگر مسلمان ہو اور خاص طور پہ ہمارے کالج کے بچے ہوں تو ان کے پاس تو جدید آلات موسیقیا کی پوری رینج ہوتی ہے نہیں کہ ہو معلوم ہوتا ہے کہ نسلن نراثی تھے اور بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے جس کے گھر میں گٹار ہو سٹار ہو سور ہو تبلا ہو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 رات کو جا کے گورنر کے پاؤں پڑ گئے خدا کے لیے ان کرو اگر یہ پلتا اٹھاتا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا یہ تو ہماری بدقسمتی قسمتی ہے کتنا بڑا ملک ہے ہندوستان کتنا بڑا ملک ہے پاکستان دعا کریں اللہ مسلمانوں کے حال پر رحمت کرے آج تک وہ سارے ملک عورتوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں نا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 اور وہ اپنی طرف سے پورے عالم کو ایک آزادی کا سبق پڑھا رہا ہے کہ دیکھو ہماری حریت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ہم عورتوں کو جو کچھ بھی ہوئی قوم ہے جو دو کو ایک کے برابر کیا گیا جس کی گواہی آدھی کر دی گئی جس کا ویراس زیادہ کر دیا گیا دیکھو ہم اس کو اٹھا رہے ہیں یہ بڑے بھیانک چیزیں ہیں بھیانک باتیں ہیں اللہ معاف کرے تو بہرحال ناقوش کے لیے جو تھا تلاش شروع ہوئی کہ جی ناقوش تلاش کرو گا تلاش کرو بات ہے کہ عیسائی سے حضور میں بس ایسے بیٹھا ہوا ہوں ایسے ایک بندہ انہوں نے کہا کہ تم ناس کیوں ڈھونڈ رہے ہو انہوں نے کہا نواز کے اعلان کے لیے رہے گا کمال کرتے ہو مسلمانوں کا نا آپ سے کیا کام ہے او میں تمہیں سکھاتا ہوں یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ اللہ پوری آزان اور یارس اللہ میں نیند سے اٹھا تو مجھے یاد ہے پوری اس میں ایک لفظ بھی خطا نہیں حضور پاک نے فرمایا کہ میرے صاحب تمہیں اللہ کی طرف سے یہ خواب دکھایا گیا ہے لہٰذا اسی کو ہم سابت کرتے ہیں میں حکم دیتا ہوں کہ ہر نماز سے پہلے یہی آزان دی جائے لیکن علم تم بلال کو سکھا دو عمر وکالیاں حضرت عمر آئے میں نے خواب دیکھا ہے مجھے آزان دکھائی گئی سنائی گئی تم نے کیا سنا حضرت عمر نے وہی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 کہ بلال ازان دے گا لوگ ساری کھانا شروع کر دیں عبداللہ ابن نے مکتوم میں ازان دیں گے بند کر دیں بھئی روزے کا ٹائم ختم ہو گیا تو اس وقت عبداللہ ابن مکتوم بھی مولزن بنے اور اسی طرح ابھی محضورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مولزن تھے محمد رسول اللہ کے لیکن ان کو حضور نے پھر مکے کا مولزن بنائے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 ہم لو اکباد ہم بھی چھیڑے چلا رہا حضور نے سوا کو حکم دیا ان کو پکڑ سوا باپ آ گئے پکڑ لیا تو بچے کھیل رہے تھے جب پکڑ لیا حضور نے فرمایا اچھا تم میں سب سے زیادہ اونچی آواز کس کی تھی جو زیادہ شور مچا رہا تھا کہتے ہیں میں چھپ ڈر گیا جو کہ سب سے آواز بلند تو میری تھی ان سے میں تو چپ کر گیا لیکن سب نے کہا حضور یہ تھا یہ تھا جیسے بچے پکڑ گیا نا اس نے مارا تھا میں نے تھوڑا مارا اس نے مارا تھا حضور نے کہا اچھا تم سب جاؤ تم رے بیٹھے رہو یہ تو پھر نصیب کی بات ہے نا مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے چھٹی بھی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کی یہ تو نصیبوں کی باتیں ہیں یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے حضور نے پھر میں اچھا تم زیادہ شور کر رہے تھے بنایا چلے ڈر قریب نے اب جو میں کہتا ہوں تو اسی طرح کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہو وہ کہا اللہ اب نے کہا اس وقت تم چیز کہتے ہو اب ایسا ایسے کہتے ہو زور سے کہو اب وہ ڈر کے مارے زور سے کہے جب آزان ختم ہو گئی انہوں نے فرمایا جاؤ انہوں نے فرمایا حضور اب کہاں جاؤں اب تو مجھے کلمہ پڑھا دیں بس آزان تو اندر داخل ہو گئی اللہ کے نبی کا القا کرنا مذاق تھی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 اچھا پہلا مہینہ گزر گیا تو کسی نے غور نہیں کیا ایسے ہو سکتا ہے اتفاق اب دوسرا مہینہ گزرا انہوں نے کہا ہو سکتا موسم کا فرق ہو گیا ہو بھئی ویدر چینج ہو گیا ہے مدینے میں رہتے تھے وہاں گرمی تھی کچھ تھا یہ تھا وہ تھا وہ ہو گیا ہوگا اتفاق کی بات ہے اچھا اب تیسرا مہینہ گزرا پھر تھوڑا سا لوگوں کو شعب و پڑھنا شروع ہوا پھر جب چوتھا مہینہ گزرا تو لوگ اور گھبرائے اور یہودیوں نے پورے مدینے میں شور کر دیا انہوں نے کہا سہارنال مستمون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 اس غدر کو توڑنے میں بھی ابو بکر کا گھرانہ اللہ نے منتخب کیا بی بی اسما ہجرت کر کے پہنچی اور بی بی اسما کون ہے اختتا عائشہ بنت ابی بکر بی بی عائشہ کی بہن ہے اور ابو بکر کی بیٹی ہے لیکن دونوں کی ماں علیحدہ ہے بی بی عائشہ کی ماں الگ تھی بی بی بیسما کی ماں الگ تھی بی بی بیسما آئی مکہ سے ہجرت کر کے اور جس دن مدینہ پہنچی اسی دن بچہ پیدا ہوا اس بچے کا نام کیا تھا عبداللہ اللہ اور جب بچہ پیدا ہوا تو جب لوگ اس کو فوری طور پر اٹھا کے حضور کی خدمت میں لے آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کھجور دے کے اپنے منہ مبارک میں نرم کی نرم کی جب وہ نرم ہو گئی تو تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کے عبداللہ کے تالو سے لگایا اس کو کہتے ہیں تانیک تو دخل ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے چار دن گزر گئے دس دن گزر گئے بچے پہ موت نہیں آئی بچہ ٹھیک ٹھاک ہے ماں بھی زندہ ہے بچہ بھی زندہ ہے تو لوگوں نے پتا ہی کیا, کیا عبد اللہ جو چھوٹے سے تھے نا ان کو ایسے نکال کے پورے ودی میں مظاہرہ کیا اور نہ اللہ اکبر اللہ اکبر کیا جھوٹ بولتے یہودی جادو کر دیا جادو کر دیا یہ دیکھو مسلمانوں کا لڑکا پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کیا عجیب اتفاق ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے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 یہ وہ آدمی ہے اور یہ بیسما بی وہ بی بی ہے کہ ابد اللہ پھانسی پہ چڑھا ہوا ہے کہہ دینا بڑا آسان ہے ایک ماں اپنے بیٹے, بیٹے کو سولی پہ لٹکتا ہوا دیکھے بی بی اسما جب وہاں سے گزری تو روک گئی دیکھ کے کہنے لگی کہ اچھا ابھی میرا سوال گھوڑے سے نہیں اترا یعنی اتنی جرم بہادری کا یہ آلم ہے کہ دیکھ وہ پھانسی پہ ہے کہتے اچھا کہ ابھی تک میرا سوال گھوڑے پہ بیٹھے اور اللہ نے وہ عظمت دی کہ جو وہاں سے گزرتا وہ کہتا رحم اللہ رحم اللہ عبد اللہ بہو اللہ عبد پہ رحمت کرے اور اس پہ لانت کرے جس نے تم کو پھانسی دی ہے اجاز کو پتہ چلا کہ تو کروڑوں لانتے برس کا جلدی کرو اتارو بس دبل کریں تو یہ تو جتنے دیر کھڑا رہے گا اتنی لانتے بڑھتی چلی جائیں گے میرے مقدر میں تو لانتے ہی بھی کیے تو یہ سب سے پہلا واقعہ جو تھا یعنی بچہ پیدا ہونے والا اور اس رس میں بد کو توڑنے والا یہ بھی مدینے کی ہجرت کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرد مدینہ کے بعد پیش آیا اور سب سے پہلا سریا سریا اس کو کہتے ہیں یاد رکھے دو لفظ ایک ہے سریا ایک ہے غزوہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے لکھا ہوتا ہے سریا اور یہ لکھیں گے غزوات تو غزوہ وہ ہوتا ہے جس جہاد میں حضور پاک خود تشریف دیکھے ہیں وہ غزبہ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 تو اس وجہ سے وہ کافلا نکل گیا حضرت حمدہ بغیر لڑائی کے مدینہ منورہ واپس آ گئے لیکن سرید و غذا کی ابتدا جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہوئی اور جون جو اب دن گزرتے گئے او جیسے کہ کسی نے کیا بات کی اس نے کہا ہر نبی آیا جانے کے لیے لیکن محمد مدنی آئے جانے کے لیے نہیں چھا جانے باقی تو جتنے نبی آئے نا جانے کے آئے اور چلے گئے ختم ختم لیکن اللہ کے نبی کی شان یہ تھی کہانی اسلام سر کو